اور نہ تم سے ناراض ہوا آخرت خیر من اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار قریب وہ کچھ حتا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے ألم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 اور ماننے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا